محد محدہ بنار اس سے پہلے آج کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں تک پہنچے تھے وہ باب تھا باب و ماجافل غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے پیارے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں کو پہنچا دیجئے ان نسلاتی و نسو کی و محیا و مماتی لہ رب العالمین میری نمازیں اور میری میرا ذبح کرنا اور میری زندگی اور میری موت سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے لاشریکل کوئی اس, اس کا شریک نہیں ہے ان چیزوں میں یا اس کے علاوہ اور عبادات میں وہ بیداری کا عمر اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نماز غیر اللہ کے لیے نہ کریں نہ پڑھیں یا ذبح غیر اللہ کے لیے نہ کریں یا زندگی کو اللہ ہی کے لیے وقف کریں غیر اللہ کے لیے وقف نہ کریں مماتی اپنی موت کو بھی غیر اللہ کے لیے نہ رکھیں اور جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ ہی کے سچے بندے رہیں اللہ تمۃ النع اللہ و انتم مسلمون یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت غیر اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے جی ہاں زندگی کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام کام یا خود زندگی کو وقف کر دے آدمی کسی غیر اللہ کے لیے کسی قبر کے اوپر آپ کسی کو وقف کر دیں پرانے زمانے میں رہا ہے اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا وہ کف الحاظ یا ربہنی نظر تو لکما فی بتنی محرن فتقبل منی انہوں نے عمران کی بیوی نے یہ نظر کیا تھا کہ اللہ تعالی جو بچہ پیدا ہوگا وہ سوچتی تھیں کہ نر بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم تیرے گھر کے لیے وقف کر دیتے محرن اللہ معافی بتنی محررن یعنی وہ آزاد رہے گا لیکن تیرے گھر کے لیے وقف رہے گا تیرے گھر کے لیے خدمت کر تیرے گھر کی خدمت کرے گا جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کہا رب بے نہیں ہوگا انسا اے اللہ تعالیٰ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے عورت زنانہ پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ہے وقت کے لیے مناسب نہیں ہوگی بولے ہی کل انسا یعنی مرد دوسرے کام کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کام کے لیے عورت کو اگر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں تو اس کے ارد گرد بہت کچھ صبح بہت کچھ خطرے ہیں لیکن اگر مرد وقف ہے رات دن اللہ کے گھر میں رکھ کر کے اللہ کے گھر کی حفاظت کرے گا اللہ کے گھر کی نظافت کرے گا اللہ کے گھر کو آباد کرے گا عبادت کے ذریعے سے اجان دے گا سب کچھ لیکن بہرحال تو زندگی کو وقف کرنا بھی کسی غیر اللہ کے لیے یہ بھی شرک ہے ہوتا ہے ایسا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا ہمارا بچہ صحیح سالم پیدا ہو گیا تو اس کو ہم فلاں قبر کے نام سے وقف کر دیں گے اور وہ اسی قبر کا مجاور بن کے خادم بن کر کے زندگی گزارتا ہے اور اسی وہیں پیٹ پالتا ہے اس کو بہت کچھ ملتا ہے اللہ کے فضی سے اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے یعنی ایک صاحب کو سنا تھا کہ کوئی صاحب آئے تھے پاکستان سے بہت بڑے لمبے ترنگے لیکن بہت لمبے سے دیکھا تھا میں نے خدا سے تقریبا بائیس پچیس سال کے بعد آن؟ پتا نہیں کیا نام تھا تو لمبے ترنگے موٹے تھے تو پتہ یہ چلا کہ وہ قبر کے مجاور ہیں اور یہ پتہ چلا کہ ان کو ان کے والدین نے وقف کر دیا تھا تو کسی نے یہ آیت پڑھی ایک چھوٹی سی میں نے ایک مذاق کی بات کہی کہا یوربس صدقات اللہ تعالی صدقات کو بہت زیادہ موٹا اور پھیلاتا ہے بڑھاتا ہے تو یہ خبروں پر جو کچھ آتا ہے مجاور لوگ اللہ کے بزل سے بہت کچھ کھانے کو پاتے ہیں بہرحال تو وقف کر دیتے یہ زندگی بھی اس قسم کا وقف غیر اللہ کے لیے شرک ہوا اسی طرح موت کو موت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے جہاد کی سبیل اللہ دشمن سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں وقف کر دیجیے اور اگر کسی شیطان کے راستے میں کر رہا ہے شیطان کی بات مان کر کے ہر اس بات کو چاہے وہ زندگی کا خطرہ ہو یا موت کا بھی خطرہ ہو تو وہ اس کے لیے تیار رہتا یہ بھی ہے غیر اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا یہ سب شرک میں ہے یا آپ یہ کہیں گے زندگی اور موت کیسے کسی غیر اللہ کے لیے ہو سکتی ہے مارنے اور جلانے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن آدمی کا اپنا عمل یا اپنی نیت اس میں شرک کا دخل آ جاتا ہے ہمارے ایک استاد سے بھی جلدی انتقال کیے ہیں وہ ان کو ان کے والد حاجی نے اللہ بہت بڑے مالدار تھے اللہ کے فضل سے پانچ سو بیگھے کھیت انہوں نے مدرسہ بنایا مدرسے کو وقت کیا ٹریکٹر وغیرہ اور ان کو بھی بچپن میں مدرسے کے لیے وقف کر دیا لیکن اللہ کے بندے نے واقعی اس وقفیت کو انہوں نے پورے طور پر نبھا اور اپنا گھر بار اپنی جائیداد سب کچھ بھائیوں کو دے کر کے اور اپنا مدرسے کے ہو رہے تو ایسا یہ سب ہوتا ہے اللہ کے لیے زندگی ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس کسی قبر کے اوپر یا کسی درخت کی مجاورت کے لیے جو کچھ بھی ہو شرک کے طور پر یہ عین شرک ہے اس میں کوئی شک نہیں لا شریقانا مسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فصل رب انہر صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو نماز کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اگر شبحہ ہو گیا کسی غیر اللہ کی طرح جس طرح غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کی تو صبح ہو گیا تو آپ کی وہ نماز بھی منع ہے آخر سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے کو کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی عبادت کا شائبہ اور شبہ ہوتا ہے لوگ جو سورج کو پوچھتے ہیں جب سورج دہتا ہوا نکلتا ہے چمکتا ہوا تو اس وقت کھڑے ہو کر کے آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ہندو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیر تک کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ اونچا نہ ہو جائے تو یہ اس وقت آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ آپ اگرچہ اللہ کے ہی لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غیر اللہ سے کی عبادت سے مشابات ہو رہی ہے اسی طرح سورج ڈوبتے وقت منع کیا گیا ہے غیر اللہ سے مشابہت ہو رہی ہے. صرف مشابہت نیت آپ کی پکے پکی نیت خالص نیت اللہ کے لیے لیکن چونکہ ان سے مشابہت ہو رہی اس حالت میں اس نماز کو منع کیا گیا ہے تو پھر سوچیے کہ جو شخص قبر کے لیے سجدہ کرتا ہے یا قبر کے لیے نماز پڑھتا ہے یا کسی قبر والے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں منع یا اس کی نہیں کتنی شدت کی ہوگی اور اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا اس وجہ سے صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو بس رب کر ہر اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرو اللہ کے لیے ذبح کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمبۂ کرماتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یا مجھ سے چار چیزوں کا بیان فرمایا حدت عنی بربائے کلیماتن چار چیزوں یا چار مسئلوں کا بیان فرمایا آپ نے کہا لان اللہ منضب عل غیر اللہ پیارے رسول نے لانت بھیجی اور لانت عربی میں کہتے ہیں بد دعا کرنا کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے یہ بہت بڑی بات ہو گئی اور عام آدمی اگر کسی کے اوپر لانت بھیج رہا ہے تو بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا اگر وہ جا کر کے کسی قاضی کے سامنے پیش کرے تو اس کو تاضیر کی جائے گی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لانت بھیج رہے ہیں کسی شخص پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا مستحق بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور اس بہت بڑی بدعا کا مستحق ہے مستحق ہے لان اللہ من ذبح غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے جو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اور یہ ذبیحہ آپ جانتے ہیں ہوتا ہے مسلمانوں میں یہ چیز ہے جو لوگ مسجد میں دیواریں یا بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں اب بھی مجھے تعجب ہوا کہ جب دیکھا میں نے یہ کہہ رہے ہیں یہاں شرح میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ذبح غیر اللہ میں وہ چیز بھی آتی ہے جیسا کہ مکے والے کرتے ہیں یعنی جن کے لیے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں مکے والوں کا ذکر کیا ہے یہ شرح میں انہوں نے مکے والوں کا ذکر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو غلط کام ہو غلط کام ہی رہے گا کوئی بھی کہیں بھی کر رہا ہو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ مکے والے جن کے لیے قربانیاں کرتے ہیں سبحان اللہ وہ غیر مکہ یعنی صاف لکھا ہے انہوں نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں اور میں نے ذکر کیا کہ کی ایک صاحب نے بیان کیا اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کام کر رہے تھے کسی بلڈنگ میں آ کر کے وہاں یعنی انجینئر اور گھر والے نے نیو کھودنے کے بعد وہاں اونٹ جبہ کیا اور اونٹ کا خون اس نیو میں ڈالا جاتا ہے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن ناراض نہ ہو خوش ہو جائیں تاکہ ہماری بلڈنگ گر نہ جائے دیکھیں کتنی بڑی شرط کی بات ہوگی کتنے بڑے شرط کی بات ہوگئی نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے بسم اللہ کر کے آپ بنیاد رکھیں ہر چیز کی بنا اور بنیاد بسم اللہ پر ہونی چاہیے اللہ کی مدد اور اللہ تعالی کی آ, طرف سے آئندہ آفات سے پناہ یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے وہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر پوری دنیا کے لوگ شروع سے لے کر کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس زمانے کے سب لوگ مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اسی طرح سب لوگ اکٹھا ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر کس نقصان کا ڈر جنوں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کے نام اگر ذبح نہ کریں گے تو جن ناراض ہو جائیں گی ایک شکل یہ ہے اور جنوں کے نام اسی طرح وہ لوگ بھی ذبح کرتے ہیں شیطانوں کے نام جن کہتے ہیں شیطان کو بھی اور جن کو بھی یعنی جو شیطان ایک ہی نسل کے سب ہیں جو برے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے انہیں میں سے جو نیک یا مسلمان ہوتے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے لیکن لفظ جن عام طور پر شیطان ہو برا یا بھلا سب کو سب کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے تو لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کا بڑے کاموں میں سے شیطان کو قابو میں کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں شیطان کی تصخیر کیا شیطان کی تصخیر نہیں ہوتی حقیقت میں بلکہ شیطان خود آدمی کی تسخیر کرتا ہے اپنا احسان کر کے ان کے اوپر کچھ ایسے غلط کام کرا کر کے پھر وہ راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب جیسا چاہو بلاؤ ان کے لیے بھی ذمہ کیا جاتا ہے خاص موسم میں خاص دنوں میں خاص گھنٹے میں خاص قسم کا جانور خاص رنگ کا جانور ذمہ کیا جاتا ہے یہ ہم نے اپنے ایک دوست سے معلومات کی جو جن وغیرہ چھڑاتے تھے تو میں نے انہیں سب تعلقات سے معلوم کرنا چاہے تو کہا ہم اصل میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہیں جن وغیرہ چھڑانے میں اس کے لیے بہت سے غلط کام صاف انہوں نے کہا کہا بہت سے غلط کام کرنے پڑتے ہیں ہم تو صرف آیات پرانیا سے کوشش کرتے ہیں اللہ فضل سے کامیابی ہوتی ہے لیکن جو لوگ شیطانوں کی ایک فوج اور شیطان بہت ہے یا ماشاء الجن قد قدر تک الانس انسانوں سے بہت بہت کچھ ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ معمولی غلط کام سے بھی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں اور وہ ایک فوج آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں اور جنوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے اس شیطان کو یہ پکڑواتا ہے اس کو یہ پکڑواتا ہے خاص اس کے جوڑ اور توڑ ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں تو لوگ جنوں کے لیے بھی یا شیطانوں کے لیے بھی خاص ذبح کرتے ہیں یہ بھی آئین شرک ہے اسی طرح نجومی لوگ خاص تاروں کے لیے ذبح کرتے ہیں کے لیے ذبح کرتے ہیں یہ سب چیزیں پرانے زمانے سے تھی جاہلیت کے زمانے سے اور ہر زمانے سے ہوا کیے ہیں اور رہا کریں گی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب کو شروع سے ختم کر دیا اور کہا لان اللہ ہم کیونکہ ذبح صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے لان اللہ من لان والدی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو شخص پر جو اپنے والدین کو لانت بھیجتا ہو اپنے والدین کو گالی دیتا ہو ڈائریکٹ سیدھا والدین کو برا بھلا کہے یہ تو ایک واضح بات ہو گئی اس کے علاوہ صحابہ کا دیکھیے صحابہ کی فطرت انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول کوئی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے گا پہلے رسول نے فرمایا لان اللہ ہو منشت من القا من القبا شتم الرجل والی بڑے گناہوں میں سے آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور لانت بھیجنا بھی ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا خود اپنے والدین کا نام لے کر کے ان کو گالی نہیں دے گا لیکن وہ گالی دے گا کسی کے والدین کو تو وہ بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیں گے گویا یہی سبب بنا جب سبب بنا اپنے والدین کے گالی دینے کا کسی کے ذریعے سے گویا خود اس نے اپنے والدین کو گالی دی دیكھیے یہ صحابہ کی صاف اور پاک فطرت کا ایک منظر ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بہت بری سمجھا کہ آدمی اپنے والدین کو لانت بھیجے صاف تو کھلے طور پر ان کا نام لے کر کے لیکن اب اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کو گالی دیتے ہیں والدین کو برا برا کرتے ہیں خاص طور پر والدین جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے بری طرح پیش آتے ہیں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو بڑھاپے کے خاص وقت میں ان کے اوپر خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ جس طرح تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ لان اللہ من لان اللہ محدس اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس شخص پر جس نے کسی محدث کسی بدات بداتی آدمی کو جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی ہے اس کو پناہ دیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی ہو اور لوگ اس کو نہ چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے نئی, دین, نئی چیز دین میں نکالی ہے بدات نکالی ہے لیکن کوئی آدمی اس کو پناہ دے دے اور کہے جو چاہو تم کرو تمہارا کوئی نہیں بال بیٹا کر سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بداعت کو ماننے والے اور اس کی بداعت کے پیچھے دوڑنے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ ایسے آدمی کو تو پناہ نہیں دینی چاہیے کیسے پناہ دے رہا ہے کوئی تاکہ سبب بنے بداعت کے پھیلنے کا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا گنا شمار کیا اور بڑا گنا شمار ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائل پر لانت بھیجی دوسرا معنی محدث کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو جس کے بدلے میں اس کو, اس کا اس کو سزا ملنی ہے لیکن کوئی شخص اس کی سزا کو, اس سے بچ... اس کو بچانے کے لیے سزا سے اپنی پلاح میں اس کو لے لیتا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے بڑا آدمی پرانے زمانے میں یہودیوں کی ہاں ایسا ہوتا تھا جب حضرت ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ انہوں نے چوری کی لوگوں نے آ کر کے سفارت کرنے کی کوشش کی اور حضرت اسامہ سے کہا پیارے رسول کے جو چہتے تھے اور صحابی اور حضرت پیارے رسول کے پرانے متمنا پابندی تو بعد میں ملگا ہو گئی اس کے حکم کو ملگا کیا لیکن ان کے پیارے رسول کے متمن حضرت زید کے لڑکے اسامہ ابن زید وہ بھی بہت ہی پیارے تھے حب رسول اللہ یعنی پیارے رسول کے حبیب اور پیارے سمجھے جاتے تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا پیارے رسول کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ یہ فاطمہ کو رشویہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کیونکہ پوری ان کے ہاتھ کاٹنے سے پوری قوم کی نہ کٹ جائے گی بے عزتی ہو جائے گی جا کر کے انہوں نے پیارے رسول سے سفارش کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصہ ہوئے اور آپ نے غصے کے انداز میں فرمایا اچش فی حد من حدود اللہ اسامہ اللہ کا ایک حد ہے اللہ کا ایک مقررہ نظام ہے یا اللہ رب العزت نے ایک سزا مقرر کی اس سزا کو ٹالنے کے لیے تم شفارت کر رہے ہو اندی نمن من قبلكم اس سے پہلے یہودیوں نصرانیوں کو اللہ تعالی نے ہلاک اس وجہ سے کیا کہ کی ان میں سے کوئی شریف آدمی جب غلط کام کرتا یا چوری کرتا تو اس سے معاف کر دیتے تھے اور کمزور آدمی جو معاف چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے پھر اس کے بعد قسم کھا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ تو بن تو محمد ان اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ ہم ضرور کاٹتے تو یہ ہے ایک مجرم کو پناہ دینے کا گناہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت بھیجی ہے کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ایسا ہوتا ہے کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی گناہ ہے بہت بڑے گناہ کی بات ہے کیونکہ اس سے شرپسندوں کو شہ ملے گی اور ان کی اور زیادہ ہمت افزائی ہوگی آج انہوں نے خدا نہ خواصہ ایسا بھی ہے نظام ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو گاڑی ہی سے کچل دیا تو کچھ دن جیل میں رہے سفارش وغیرہ سے تو جیل سے ہٹا لیتے ہیں لیکن دیت وغیرہ ان پاس اتنا پیسہ ہے کہ دیت ایک نہیں دو دے سکتے ہیں جیل میں بھی نہیں رہنا رہ پاتا وہاں کیونکہ جیل میں رہنے کی وجہ اس کی بے عزتی ہوگی سفارتیں داخل ہوتی ہیں جب ایک نظام ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن دو چوں کی بنایا ہوا نظام ہے داخلی اس وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر دیت کو بھی معاف کرنے لگے آدمی کی نہیں دیت بھی نہیں دے گا یہ آدمی اور ضائع ہو جائے حق کسی کا تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہو جاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لانت کا سبب ہو جاتا ہے اسی طرح چوری کرے کسی نے یہ فرمایا کہ محدث خاص طور پہ وہ ہے جو بادلوں نے کہا کہ یہاں محدث کا مطلب یہ نہیں صرف وہ شخص ہے جو دین میں نئی چیز پیدا کر رہا ہے دونوں معنی بھی یہاں صحیح ہے کیونکہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑے گناہ اور دین کو بدلنے کا سبب بنے گا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجرم کو پناہ دے رہا ہے اس کو جرم کے پاداش میں اس کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور قصاص یا اس طرح کا ہاتھ کاٹنا حدود نہیں قائم کیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہے مل یق مصلی کا ملکہ فرون طاقت ہوتے ہوئے اسباب مہیا ہیں اس کے باوجود اللہ کی شریعت کا, کی نفاذ کا نفاذ نہ ہو تو کفر اور فسق اور ظلم ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی لانت فرمائی چوتھی چیز یا چوتھا مسئلہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا لا اللہ عمنغر منار العرب مسلم شریف کی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے لا ان اللہ عمن غیر منار الر منال الارض. حدود الارض. یا کوئی بھی حد ہو کسی کی آپ کا کی زمین کی حد ادھر ہے اس دوسرے کی حد دوسرے آپ دو آدمیوں کے درمیان حد ایک حد قائم ہے اس کو رات میں آدمی جا کر کے آگے پیچھے کر دے اپنی زمین کو اور زیادہ کچھ وسیع کر لے دوسرے کی زمین سے لے کر کے تو یہ غصب اس زمین کے غصب میں داخل ہو گیا اور قیامت میں جو شخص غصب کرے گا کسی زمین کا ایک شبر بھی قیامت کے دن ساتوں آز زمین کا بوجھ اس کا, اس کا بوجھ بنا کر کے تو اس کی گردن میں توک ڈالا جائے گا یا اس میں دھسایا جائے گا جیسا کہ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یو توقوبیہ یومل قیامت میں ساتو زمین کی کا توق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا تو یہ زمین کی, کے حدود کو یا زمین کے نشانات کو مٹانے کا بھی گناہ ہے اسی طرح اگر کوئی راستہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں امیال قائم رکھتے تھے یعنی صحرا میں بیابان میں آدمی کو راستہ معلوم کرنے کے لیے لوگوں نے کچھ نشانیاں ڈال رکھے پتھر رکھ دیتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی شخص ادھر سے ادھر کر دے ہو سکتا ہے دوسری جانب اس کو موڑ دے تو جا کر کے وہ کسی خطرناک جگہ پر پہنچ جائے اس وجہ سے اس کو بھی اس زمانے میں داخل کیا گیا ہے. کوئی بھی حد زمین کی ہو اور اس سے بڑھ کر کے اگر حدود حرم کی کوئی حدود حرم جیسا کہ کفارے قریش نے کسی زمانے میں کیا تھا کہ کی ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے کیونکہ حرم کی خصوصیت یہ تھی جاہلیت کے زمانے سے بھی کہ آدمی قتل کر کے باہر سے آ کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا لڑکا اپنے باپ کے قاتل کو حرم میں پاتا تھا لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا اور یہ انتظار کرتا تھا کسی وقت بھی حرم کے اندر سے نکلے پھر ان کی خبر لی جائے یا ان کو قتل کیا جائے تو یہ احترام تھا حرم کا کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ دو قبیلوں عرب کے قریشی کے دو قبیلوں نے کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی مجرم بھاگ کر کے حرم میں پناہ لیے تھے انہوں نے کفار قریش نے حرم کے حدود کو آگے پیچھے کر دیا مٹا دیا کہا کوئی حد نہیں رہے گا لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دل میں خوف ڈالا پھر انہوں نے حدود حرم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے پھر تمام جگہوں کو اسی جگہ پر رکھا انہیں نشانیوں کو اسی جگہ پر رکھا جہاں سے انہوں نے اس کو مٹایا تھا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اب اب حرم کے حدود کچھ بھی نہیں رہیں گے جہاں بھی کوئی ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس قسم کی نشانیوں کو مٹانے پر لانت بھیجی ہے جس سے اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کے حرم کو پامال کیا جا رہا ہوں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستے کے حدود مٹائے جا رہے ہوں لان اللہ من منغیرہ منار الارض اس میں آدمی کی دو آدمیوں کی زمین ہو اس میں آگے پیچھے کر کے اپنی زمین کو زیادہ کرنے کے لیے دوسرے کی زمین سے لے لے یہ بھی اسی معنی میں داخل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ منضب علی اللہ یہ شخص لانت کا مستحق ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کے اوپر لانت کا صدور ہوا اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گنا ہے اور علماء نے اس کو شرک کہا ہے شرک اکبر کہا ہے اگر اس کو آدمی اس نیت سے کہ فلا شخص ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے لیے زبا کر رہا ہے البتہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا اپنا مہمان آتا ہے اس کی خاطر ہم ذبح کرتے ہیں اس کی عزت میں ذبح کرتے ہیں یہ اس چیز میں نہیں آئے گا یہ اس منع میں نہیں آئے کیونکہ وہ ایک ایسی مشروط چیز ہے مہمانی جس کو کہا جاتا ہے ضیافت کہا جاتا ہے وہ ان کے نام سے تو ہوا اس, کا اس معنی میں کہ وہ کھائیں گے لیکن ذبح اللہ کے لیے ہوا ہے بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہے اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی تنفیز کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے آدمی کی شکل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے فجا ابل حنیز ایک بنا ہوا کامل سالم بچڑا لے کر کے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا تو فرشتے کھا نہیں رہے تھے پہاؤ جس تو جب کھا نہیں رہے تھے تو ڈر گئے بھائی یہ لوگ کیسے ہیں کون سے آدمی ہیں کہ کھا نہیں رہے انہوں نے کہا لا لاتخ ہم لوگ ڈیرو نہیں ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہیں بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ایک سنت اور یہ ایک مشروع چیز ہے جس ضیافت ضیافت کے نام سے کسی شخص کے لیے کھلا آیا ہے اس کی ضیافت کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ غیر اللہ کے زبان میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز ایک عام مشروع چیز ہے ان کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اللہ کا حکم ہے کہ مہمانوں کی عزت کی جائے اس وجہ سے ذبح کر رہے ہیں اس میں یہ چیز داخل نہیں ہوگی البتہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جو فرعون فرعونی خیال کا ہو وہ چاہے کہ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے ذبح کرو جس طرح اللہ کے لیے ذوا کر رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے ذوا کریں گے تو یقیناً وہ اس چیز میں داخل ہوگا وان طارق ابن شہابن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال دخل رج الفی زباب دخل الجنت رج الفی زباب یہ حدیث جس کا جس میں ذکر ہے دخل الجنت رج الفی زباب و دخل الارا رج الفی ایک آدمی صرف ایک مکھی کی بنا پر جنت میں داخل ہو گیا اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی بنا پر جہنم میں داخل ہو گیا کیسے کال و صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کئی فضا یہ کیسے ہوا ایک مکھی کی وجہ سے آدمی ایک آدمی جنت میں داخل ہوا دوسرا آدمی جہنم میں داخل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے فرمایا مرہ رج اللہ نے دو آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے ان کا ایک بت تھا لا جز احد الحتربلہ حسی ان شی وہاں سے وہ کسی کو نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک وہ کچھ نہ کچھ قربانی اس سنم کے لیے اس بت کے لیے پیش نہ کر دیں جب تک نہ پیش کرے تو جانے ہی نہیں دیتے تھے ایسا اب بھی ہوتا ہے ایسا اب بھی ہوتا ہے, بھی ہوتا ہے ہمارے ایک ہیں انہوں نے صاحب بتایا کہا بحرائج صرف ہم دیکھنے گئے کہ کیا ہوتا ہے بہرائج شریف ہے وہاں انڈیا میں یو پی میں ایک بہائی شریف ہے وہاں خبر مصنوعی قبر اور جھوٹھی خبر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تو وہاں کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے مجھ سے کہا زبردستی کہا کہ یہ پول خریدو انہوں نے کہا کہ کس دیہاتی زبان میں بولنا شروع کیا انہوں نے کہا کس لیے کہا کہ داتا کی قبر پر چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چڑھانے کے لیے ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہا تم کو دیکھنے کا حق نہیں ہے پھر دیا انہوں نے بھگا دیا پھر انہوں نے باہر جا کے سوچا کہ آخر ہم کیسے جائیں دیکھنے تو کوئی آدمی جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو لیے اس نے خریدا اور اسی کے ساتھ وہ چلتے رہے چلتے رہے تو, یعنی دوسرے ٹائم میں بہرحال وہ اپنے کو ایک دوسری شکل بنا کر کے گئے تب جا کر کے اللہ دیکھا و اللہ ہے میں نے دیکھا وہاں لوگ چاروں طرف سے تبر کے اوپر سجدا کر رہے ہیں کوئی قبلے کی قید نہیں ہے ادھر سے بھی سجدہ ہے ادھر سے یہ قسم انہوں نے بیان کیا کہا کی چاروں طرف سے سجدے ہیں وہ لوگ گرے سجدے میں پڑے اور گر کر کے رو رہے ہیں ایسا کسی کو میں نے مسجد میں روتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھیے جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہا ہے کہ لوگ خبروں پہ جا کر کے ایک ہے مسرات تصوف کتاب ہے انہوں نے کہا و اللہ حضرت زینب کی خبر پر مصر میں یا اس طرح لوگ جو وہاں اس طرح روتے اور گرجراتے ہیں کہ جس طرح اس طرح کبھی کعبہ کے سائے میں کسی کو ہم نے روتے اور گڑی آتے نہیں دیکھا ہے یہ ہے شرک ہے شرک جس کے شرک ہونے میں کوئی صبح نہیں لیکن اسلام کا بھی دعویٰ ہے بہرحال اور علماء جو ہیں اس سجدے کو صحیح کہتے ہیں یہ کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم وسیلہ پکڑتے ہیں ان سے ان کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کس کے لیے سجدہ ہوا قبلہ سجدہ کرنا ہے تو قبلہ حرو ہو, ہو کر کے اللہ کی طرف لیکن وہاں جو دیکھا جاتا ہے چاروں طرف سے سجدے ہوتے ہیں چاروں طرف سے لوگ گرے ہوتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کریں دخل جنت فی زباب تو وہاں سے جب تک کوئی اس بت کے لیے کوئی قربانی نہ دے چڑھاوا نہ چڑھا دے وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے فکال الحد احما ان دونوں میں سے ایک سے کہا, کہا کہ کچھ نہ کچھ بہرحال تمہیں چڑھاوا دینا ہے قرب رہ کالی سے ہندی ان میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قربانی دو یا جس کا چڑھاوا چڑھاؤ اس پتھر کے نام یا اس بت کے نام کالو قرب ولو والا ایک مکھی پکڑ کر کے اس پر قربان کر دو سبحان اللہ فقر زبا بتن فخر تو ایک مکھی کو پکڑ کر کے اس نے اس پر چڑھا دیا اور اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ چلا گیا پداخلا انار اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا دوسرے سے کہا کرب کچھ نہ کچھ چڑھاوا دو کا ماں کنتلے کرب الحدین شی اندون اللہ دیکھی یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ایمانی طاقت اور ایمان کا اعلان یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جہاں موقع آیا اس کو ایمان کو چھپانا یہ ایمان کی بات نہیں ہے دین کو چھپانا یا دین کے شاعر کو چھپانا کسی غیر اللہ کسی غیر مسلم کے سامنے یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں البتہ خاص حالات میں جبکہ جان کا خطرہ ہو یہاں جان کا بھی خطرہ تھا لیکن اللہ کے بندے نے عظیمت برتی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عجر ان کو ملا ماں کنتلی وہ کر وہ کہنے لگے کہ اللہ کہ روا میں کسی کو کسی کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا پغیر اب کو ان کی گردن مار دی دخل الجنت تو اس کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو گئے ایک مکی کو نہ چڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی توحید کی بنا پر ان کو جنت میں داخل کیا اور دوسرے نے ایک مکی چڑھا دی اس کی بنا پر یہ اس طرح کی بہت سی ایسی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں چھوٹے کام جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں وہ نیکی میں بھی بڑا ہوتا ہے اسی طرح بعض چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی یہاں بہت بڑی برائی کا یا بہت بڑے عذاب کا سور بن جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا دخلت عمرات ایک بلی کی بنا پر ایک عورت سب کچھ نیکیاں ہوتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوئی کیونکہ بلی تھی اس کو اس نے گھر میں باندھ دیا نہ تو کھانے کو دیا اور نہ اس کو چھوڑا تاکلو کے شہصل